بسم اللہ رحم رحمت میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے اہل کفر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں امام شوکانی نے واحدی کے حوالے سے مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے کفار مکہ کے سامنے توحید باری تعالی اور باس باد الموت کی بات کی اور ان حقائق سے متعلق قرانی آیات کی تلاوت کی تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ محمد کس روز قیامت کی بات کر رہا ہے اور یہ کیسا کلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی نے عمایدہ سعلون نازل فرمایا اور استفہامی طریقۂ تعبیر استعمال کر کے پہلے مشرقین مکہ کے ذہنوں کو اس بات کی اہمیت کی طرف مبزول کرایا جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے پھر کہا آن نب لعظیم یعنی جس باس بادل الموت اور قیامت کے بارے میں وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ تو بڑا ہی عظیم دن ہوگا اور اس کی خبر بڑی ہی عظیم خبر ہے مجاہد وغیرہ نے نبی عظیم سے مراد قرآن کریم لیا ہے اور اس پر استدلال آیت تین الدی ہم فیہ مختلفون سے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ نے ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کے بارے میں ہی اختلاف کیا تھا کسی نے اسے جادو کسی نے شعر کسی نے کہانت اور کسی نے اسے اقوام گزشتہ کے قصے کہا تھا ان دنوں بعض موت کے انکار پر تو تمام کفار متفق تھے شوکانیں لکھتے ہیں کہ نبی عظیم سے مراد قرآن کریم ہونے کی دلیل سورہ سعد کی آیات سڑسٹھ اڑسٹھ ہیں جن میں قرآن کریم کو نب عظیم کہا گیا ہے جن لوگوں نے نب عظیم سے مراد بعض بادل موت لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا ہی وہ بات تھی جس کا مشرقین انکار کرتے تھے اور جسے ان کی جاہلانہ عقل قبول نہیں کرتی تھی نیز یہود و نصارہ بعض بادل موت کی کیفیت میں اختلاف کرتے تھے اور کفار عرب میں سے بعض اس کا قطعی انکار کرتے تھے اور بعض کو اس میں شبہ تھا تیسری رائے یہ ہے کہ بعض بادل موت کے بارے میں پوچھنے والے مومنین اور کفار سب ہی تھے مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دینی بصیرت اور یقین حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے تھے اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ باس بعد موت جس کی تم بات کرتے ہو آخر وہ کب ہوگا